على وسلا الرسل والصلاة والسلام على رسول الرسل تمل امبیا المدن المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أُنس خدق واسق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا سفها من الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياكم ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله المبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يسألون على المبيه حبیب اللہ سلام يا سیدی يا مکین کلو بل می ناچیز کی دعا ہے لمج ہو بار کا ہمدرد ناچیر صدق اور دا فرما محرم الحرام شریف کا مبارک مہین اور اس مہینے نو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی شہدت مکھان خاص نسبت دے اس مناسبت نا چیز اج جناب جہاں موضوع سنا گا عنمان ہے واقع کر کے متعلق اہل سنت و جماعت کے نظریات موضوع تو قبل موضوع نو قبول کرنا چاہتے ذہن ہموار کرنے خاطر ایک قولی زمین امام حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی نقل فرمایا ہے اپنی کتاب مختصر و و علوم الدین شروخی جن وہ جناب کی نظر کر اسمتری گل پچھ جگہ پہ سامنے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام خلیل نحوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نکل فرمایا ہے کہ جل بڑی دنائی دیئے ستان تان شروع ہونا چاہتا قال الخلیل بن احمد الرجال و راجل یدری و یدری یدری فضال کا آل منف راجل یدری و يدري انه لا یدری اندری فضال کا نائ من فہ لا یدری و یدری لا یدری فضال کا مسترش ہو لا يدری ولا يدری لا امام خلیل فرماند کہ بندے چار طرح دار طبقے نبل پہلا طبقہ ایک ہوے کہ جہ ہک نا اور پھر اس گل جان د کہ حق نظنے کیا مطلب حق جانتے بھی ہیں اور ہک کی اتباہ بھی کرتے ہیں حق جان د اور حق دی تباہ کر ایسے لوگ ان دا مطلب نکلے جہے جان دے ہی نہیں کتاباں پڑھ گیا ہق جان دے چلتے چل نہیں اس پہ اتباہ کرتے عالم نے دوسرا طبقہ وہ ہے حق ناندے نے لیکن گفلت गफलत की वजह नहीं कर रहा फरमाया वह सुते ने उन्हों जगाओ उन्हों की तवजो कराओ गफलत उन्हों की हट जाए ताकि इश्तेह हक कर लो تیسرا طبقہ وہ جڑے حق نانتے نہیں لیکن نا انہوں خبر ہے کہ اق نہیں جانتے اور اقرار کردے دیں اطراف کردے دیں آ سب خبر ہے ہم نہیں پتا ایسے فرمایا کہ ہدایت طلبگار تلبگار نے انہوں نے سکھاؤ راہ دسو اس تر پہن جہے حق نمک نہ جاننے کا اقرار کرتے اپنے آپ بے خبر سمجھتے ہیں ایسے لوگ حق اور ہدایت کے تلبگار نے انہوں راہ دسوں سر پڑ نے گرگ کٹے ہوئے اور چوتھا طبقہ فرمایا وہ ہے کہ ایک تو حق جانتے نہیں دوسرا اپنی اڑ جانی نلجنی جہالت علم سمجھ فرمایا یہ جاہل نے यानी सिद्धि हट धर्म अपनी शैतानी जहालत आकड़न हक न सुनने ही नहीं सुन कि आप बेखबर समझन अपनी जहालत में जड़ा इल्म समझे उस मरीज का इलाज कौन कर फरमाया जाहल ने ضرور یہاں تو یہ بلائی میں کوئی بندے ایس وقت سڈے معاشرے کے اندر بھی یہ چارے طبقے موجود پہلا طبقات اکل قلیل یعنی انتہائی تھوڑے دوسرا طبقہ قلیل اور تیسرا طبقہ جڑا ہے نا یہ انپڑا طبقہ حق نظد نہیں لیکن اقرار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں جانتا ان پڑھ طبقہ جنہ بھی ہوگا اندر اکثریت تہن ایسے لوگ ملنگے جڑے حق دے نہیں لیکن سمجھتے یار سب خبر ہے سر پتہ کوئی جدو کوئی دسے اچھا کیوں دوستو غلط گلت گلے میرے یہاں جانا ملایا جی انھ طبقہ اپنی ارجا کا اعتراف اقرار اکرار کرتا اور حق دا متلاشی باس کسے انس مل جاوے تو بڑے سونے دل نالو قبول کرتا ہے یہ مطلب یہ نکلیا امام دے فرمان دے مطابق انہوں ضرور سکھاونا چاہی چاہیے اور اینا نو دسنا انسنا چاہیے تاکہ اے لوگ جڑے بےخبری اچ مردے پے نے جب خبردار ہو گے تو آپ بچ جان سکولی جہاں سکولی تبکا پڑھیا لکھیا جن شمار کرتے ہو چاہتا کہ ایک جان نے جان جانتے نہیں پکے خبر نے اتو اپنی اڑجا علم سمجھتے ہیں ہٹ دھرم نمبر جو مرضی سناؤ وہ کیڑی اصل نہیں جانتے اصل نے تو دکھایا یہ شریعت کی دبان اس امام پاک نے جہلا جہلے کا نام میں اس, اس گل نال ان پڑھ کے جہل کا فرق سمجھانا اس چاہے یہودی معاشرے دے اندر شیطانی معاشرے دے اندر شیطانی تعلیم دے اندر جہل انہوں آخیا جا ہے جڑا پڑھ لکھنے جانا کیوں بھائی ایمان لال دس والے سکولی طبقہ کنو جاہل سمجھتا ہے اور اج کل عام وہی جڑی ہبا ہے وہ بچارے انہوں مسلمان ساتیا چیز چاہلو بندہ جڑا پڑھیا لکھیا نہ بڑی جہالت پرانے مجید نے شریعت اسلام نے کسی بھی جاتل نہیں آیا چہل کنو ہے ہٹ دھرم سدھی حق کے اگے انکاری اپنے باطل کے اتنے اسرار کرے اپنی جہالت علم سمجھے ایک حق تو کوا ہوئے سمجھے میرے نال ہے ہی کوئی ایسا بیت بندہ جڑا ہے جہا قرآن مجید نے جائز قرآن مجید نے میں کتاب کی گل نہیں پہ کرتا وہ قرآن مجید نے مزید فرمان ہے وَأَذَا <سْلَامًا> جب ایمان والوں سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں گل کران چڑاوا سلام آخر پرہ ہو جائے ایک سلام ہوتا نا نا تازیما محبت آکر جان چھڑاوا بھائی سلام راؤ ات سلام کی گل کہ جد مخاطب ہوندے نے ایمان آرہ تو وہ سلام جان چھڑاو آ کے جان چھڑا کے پھرؤ نے کی مطلب وہ ہم کلام ہونا بھی گارا نہیں کرتے ہوں سجڑوں آیت مبارکر جاہل انپڑھ نی آخیا گیا جان جاہل نہیں آخیا گیا کیوں بھائی جی ان پڑھ جاہل نے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلیا کہ جاہل جدو کسے علم والے بندے ایمان والے بندے مسئلہ پوچھنے لگے آلم کہہ کے کہاں ہو جائے پھر تو یہ مسئلہ یہ مسئلہ نکلنا ہے کہ یہ دسو بھی آلم مسلے دکھن گے کنپڑھ پوچھ گے کنٹے کو गल गल नहीं समझ लगी बेहतर मुबारक अगर जाहल का मतलब यह लवो भी जरा नहीं जानता खाली यह मान लेंगे अनफ मसला पुछ लगे तो हाल फिर पर हो जाए सवाल भी जाहल का इो ही मानना है हम यह दसो भी मसला पूछना किए مسلہ پوچھے آلم نے آخر جسنا او دسنا اے آلم تو پوچھنا جی جہل اتنے آکیے ا ہوں آلم کنو دسے گا اڑ جان کچھ گا کیونکہ قرآن کا بیان ایے کہ جدو جہل مخاطب ہوتے ہیں تو میری گل سمجھ آ گئی دیکھو نہ آئی ہوں اللہ تعالی نے جہل وہ فرمایا جڑا ہٹ دھرم سی ہک دے آکڑ وہ تک پہ اپنے جہالت نمجہ علم سمجھتا ہے سمجھ اور علم والے گلط سمجھتا ہے ایسا بندہ حق بنتا جب تک گل کر لگے اس کو جان چھوڑا کہ پرا ہو جو بئی مان بولنا ہی کردے واسطے جدو انہیں مننی نہیں تو مجھا ہی کوئی نہ آئی मैं कसमिया ध्यान न सजनो तुसा एक पासे अनपढ़ा का टोला बिठा लो एक पासे पढ़े लिखे आज दो हक होगी फिर वेखिया जे छेती कबूल कर मतलब यह निकलियाूली तबका जाहले اور سڈا دیسی طبقہ جڑا ہے نا یہ انپڑھ جہلوں ابو جہل ابو جہل آخر گیا شریعت دو دو اسلام اسلام تو پہلو نا ابو جہل نہیں سی پہلا ابو الحکم حکمتوں والا یارو گل سنو میں مثال دینا کہ اگر ایک ایک سرکے اپنا مناظر پیش کرد مناظرے واسطے مقابلے دجے فرقے والا ان دے مقابلے وہ بھی تو بند ہونا ہے. کوئی آٹو تھوڑا جے. اللہ تعالی کا محبوبہ سلبیا ساری کائنات کو ویڈی اقل سمجھ رکھنے والے ایمان دسو جا دے مقابلے دے مقابلے جا کھلوتا ہونا پیدا کیا گیا آخر اس مراد کوئی بلا ہونی ہے وہ دنیاوی شیطانی ہاں یہ سارے کو جانتا سی دنیا والی شیتانی والے دنیا لیکن حق درم نہیں جانتا ایک جانتا نہیں تھی دوسرا اپنی تھی علم سید لمبیا دستے سن جس رنگے دستے سن وہ بےمان آلت ہے میں سہی ہوں ہوں اس لانگی کا کی سید لمبیا علاج کرج سید لمبیا نہ کر اور ہوتے کی کرن سمجھا رہے کوئی نہ آئی. اگر بردائل والا پشا نہ یہ نشانی ہوانی اللہ تعالیٰ دے بڑے بڑے ولی ہوئے جڑے انپڑھ ہوئے اگر ان انپڑھ نجہ لکھ ہو تو نو دبلاک ولیا نو جہ آخو گے بڑی لطیفے کی گل تم سنا میں جنہ بزرگ جنہ درس نظامی ترتیب دتا ہے نام مبارک کے مولانا نظام سہالوی اس نظام کو درس نظامی او مولانا باہر ترتیب بابے مرید ساجہ ابد ال رزاق ہاسوی رحمت اللہ ہندوستان کے سن آم آم مرید سن یعنی واٹا آل مرید انپڑد ایت نے اعتراض کیا کہ استاد جی علم ہی لائی کس بندے دن چرید ہو گئے جدو شرد بیٹھے نہ جا کے راج راجا ابد ال دے کول اپنے استاد رفاقت استاد ہو رہا شگرد بٹھایا اپنے مرشد سے گرد ہوں شرد کے اندر وہ اعتراض جڑا سی وہ گردش کھا رہا ہے خاجا ابد ال رزاق نے جتنے ان کے فلسفے تے اپنے حساب وہ سارے دے سارے زبانی بیان کر دیتے اور بیان کر کے ہر ہر گل دا لال لال رد کر دیا ہوں پڑھے نہیں اللہ دے نبی بھی پڑھے نہیں ملے۔ ملے ملے ملے ملے <سؤال> کیا ان لات ہوگ خدا دیا بندے حق منکرے <آم> حقیقت دا منکرے اپنی جہالت نل سمجھتا شیطانی گندیاں شفتہ رکھ دے یہ ہوئی زمانے دیا کتاباں پڑھ اپنے وقت دا ابو جہازہ جہاز آلے ماخی مل رہا یہ مطلب ہے جٹ طبقہ مزدور طبقہ محنت کش طبقہ یہ پڑھ ہے جہل یہ حال جہل نے کہ دور تو چڈ کے پڑھ جس کے آس پاس آبادی کو نہیں لگتی ہوئی اتے جو انہاں خلقت کٹھی ہوئی بیٹھی جہل نے جہل وہ اتری دے جے بیٹھ کے بنگلے بنگلیاں تو پولی کے موہ چنے مولوی ہوئے سکلان چاہ کے کہہ سکتے ہیں کہ یار نا پگلا دی کی گل سننی کوئی پتہ دنیا کسے جان رہی میں موتی جی مثال دے گل کرنا تمانسو پڑھیا لکھا طبقہ خزانہ لٹد ہے یان پن ملک دا خزانہ پڑھے لکھے لٹتے نیان پن سچی بولیا جی ایمان تا. ان پر خزانہ بھرتے ہیں چوی چوی گھنٹے بچارے کما کے پیلیاں فیکٹری ہار پار یہ خزانہ بھر رہے نے پڑھے لکھے تو ہر تسا دسو خزانہ بھرن والا خزانہ بھرن والا علم آ شعور آ خزانے لٹن والا شعور والا ہے ایک ہو گا ہاؤسنگ سکیم شتانی بن رہی ہیں ہر شہر کے آس پاس ایوے مربیا مربے سرمایہ دار طبقے نے مسروف کیتے ہوئے لگا چڑھتے ہیں سڑک لا چڑتے ہیں بڑے بڑے کمبے پتی کوئی شہ اتنے جان نہیں ہو ایو جنگل جنگل سڑکیاں گڑے ہزار ہزار ہزار بتی لگی اور گدڑا نو جنگل روشنی دے رہی کوئی شہ نہیں تو سب ویک سڈے لاہور والے پاس سے آم نے. چارے پاس لاہور دے تھے ہاؤسنگ سکیمان زور ہے شیتانی ایک خنر والا نے اتنے بنائی ریوین روڈ سارے گھر گریب خان دونوں گزریا تماشا سینکڑے ہزار بتیاں ایڈیاں ایڈیاں وہ ایویں رات میں بل رہی ہیں کوئی بندہ نہیں کوئی مکان نہیں کوئی گل نہیں صرف شوباری والی کیا جی اتم بننی ہر گل سمجھا گیا ایک نے جڑے ہزارہ بتیاں رف گدڑا جنگل بال سو اور جڑا وہ ہے پڑھا لکھا شور والا جڑا بے شو شمار ہو جاتے گھر کا بلب بھی بجا کے سو ہے کہ جنی بتی بلنی ماں دیا ٹوا ویچ کے تھوڑے بے اتار تقسیم کر کے تک دے پھر تسان اپنا اپنی بتی بجائی انہیں کجرا دیا سہ ہوساں چکیا اور تسا دسو او ڈنگر کے پتر ہوئے کہ تسان بے ہوئے ہمت کرے کون ای گل کر ہمت کون کرو جہے گا کرنے والے او سن وہ سورا کے دروازے رہ کدھر نکلے گا جنہ گلا کر سرمایہ دار انتظار سنتے ہیں بھی کہڑے دروازے سانیت نکلنا سر سلام کر کے تین چار روپیے لگے گا کرنی ہوں سجڑ ایماندار دسو وہ شعر والے ہوئے یا تھی شعر والے ہوئے جب شور والے ہوئے وہ کتنا ہوئے یعنی دوسرے لفظ جڑا لکھے شمار کرتے ہو مکالا ہے دسو साढ़े वाल आना चाहिए साडेल आना चाहिए कि सामानू उन्हों वालना चाहिए वो डंगर के पुत्र बंदे बन कैसा डंगर बन जाइए वो कुछ ने इसलिए पालन आहे ना पालन मुल्क बचाव आए खवा लताड़े जा रहे हैं پلن والے لٹن والے کٹن والے ملک دے گدار قوم دے گدار دین دے قاتل دشمن دنیا دے دلے حرام دے کتے کٹھے کرو جڑے وہ سارے دے سارے کنگر وہ دن بعد دن اتنا پچڑ پچڑ دیں اینا بچار ستیا کی اک کسے کھولی نہیں امام خلیل فرمایا کہ انہیں اکھ کھول دے جاگ پہن کے میں تا تاری کھول دا میں آئی یار وہ جو گال نہیں جنو ڈریا ان کھوتے دا پتر بھی کہہ دوتا بھی کہہ دیتا سارا کچھ کہہ دے سارا پڑھے لکھے خنویر پوری قوم اپنے सा इना भी हक नहीं बनता कि सची गल कर दी वो जिस कौम डंगर के शऊ रखने पे ना अपने शरीर वो झूठ ना बोलते और अल्लाह के फसल नाल मैं उन्होंने जानना पा कु बेला डंगर میں دلیل پیا اور ہک وہ خود میرے سامنے خود نہیں ایسی گل جھوٹا ثابت کر سکتے کہ یار تم جب میں دلیل دا جن اپنے شعور وہ اپنے بے شوری دشرا جاندے کہ یار یار گل صحیح کا کردہ یار ایویں यानी अलाजल हां जी कम है ना बदल नहीं चुक सकती अलाजल ची सामने इन थां पई है ला लो तुश ना उन्होंने तंग करो بابا سی نو درباد یہ میں تاج بنایا اور تمہیں ہلاشیریتی ہے جرت دوں کی تنوع اٹھایا ہے ای گل کر سکم کلی کا شکار نہ ہوسان کم کر نہیں وہ کم کریچ نے وہ پلیس نے تو دلو اور جرت رکھو جنا میں اپنے موضوع والے پاس آوزو بھی انوکھا ہی موضوع ہونا ہے دین کا اسلے مرحلہ ہے دین زندہ کرنا جو اصل سی نے وہ لوگوں کے دہنے پرسودہ ہو چکا پرانا اوکے دب کے اور جو کچھ اس وقت بنے مصنوعی جھوٹا ہے ایسے حالات کے دی اندر دین نا کرنا لے میں بزرگوں تو سن کے اس واسطے ہوں بغیر کسے لحاظ تو بغیر کسی داری تو گل کرنی جڑا بھی اگی آیا وہ رگڑیا جائے گا میں نہیں ویکنا ہے میں صرف تینہ کرن کی گل کرنی ہے میں کسی ہوگی اللہ دعا فضل و کرم لال گل ڈنکے بھی چوٹ پہ آنے بالکل عام سب شادیاں جنہوں ہر بندہ سمجھے گا کربلا شریف دے واقعات دے اہل سنت و جماعت دے نظریات کی جو کچھ ایس وقت کربلا شریف دے متعلق سن تسان سنتے پہ سناوا دے پہ جس رنگ ڈنگ سنایا ہے جس رنگ ڈھنگے سنیا جا ہے اے رفل رف تشی اور, اور شیعہ مذہب دیاں دیا اور اوردات اور خباسا نے جہاں اس قوم میں داخل ہو گئی جنہوں سنیا میں کسمیا پہ توجہ نال سمجھا جی بات دلائل گلا اور کوئی مائی دلال انہاں نو توڑ نہیں سکے گا کی کچھ ہو رہا ہے جو کچھ اس لیے کی نظریات رکھے جا رہے ہیں کربلا شریف کے واقعے کے متعلق نو جو بلا ہے منالے کو امام آلی مقامیاں دھوکھا امام آلی مقام خس گئے دھوکھے اڑجا چ مارے گئے آپ کا کوئی ایڈا ارادہ نہیں سوچ کر بھی پھر جدو لالما ماریا اس حالت یہ پہلے پہلے کرام ہوئی کہ بیبیاں ادھر رو رہی سن کدی کوئی بیوڑے کے لتان نپتی س हा चले बीब ना अपनी आवाज छुपाव का होश सा अपने परदे का होश सर रो पेट कोहरा मचया हुआ ان کے نظریات اس وقت رکھے جر یہ سارا کچھ افسانوی رنگ پیش کیا جا جرامہ بنایا جا اس خبیس کے ذہن چیوے دیا گلا آس طرح کے دوڑے ماہیے ورڑے مقصد کی ہوں رواونا رم نوا ہوئے مولوی جا سدو جڑا دب کے روای جا روایے کسی کام دیا جان جان کے دے لفظ لب کھنے دے ماہیے بولنے دے دوڑے بولنے جہاں رام اندرو ہوئے ادھروں اتروں نکلن ادھروں پیسے لگے بہت کرام کی توہین بے عزتی بے سبری کے بیان کی اپیل کر دے مراشیا کا بڑا کلام بکھر دے سیاح دے بڑا کلام وہ پیش کیتے جی گل توجہ ہے اصل سہمت نہیں اور سارے بزرگوں نے کلام نہیں جو تے علاقے یا پنجاب اترے دے میرے بکر ہو جو گاندھی پور میں فرد بزرگوں کا تلاحی پر فرق اتنا ہے تے شیعہ سب کا جوڑے ہوئے بکرا تو چرائے ہوئے چرائے کیوں نے انہوں دیا گلا چرائی کیوں دورے مائیے انہوں نے اوہی انگ ٹھنگ کیوں اپنایا مہاد کیوں نہ ساری عوام جہی ہے وہ سن روپیہ ہزار اوکھا دے دے دن ہزار والا گنٹری پچھوں اس سال بیان کرتی ہے کہ آئے ویک ہزار بول رہی تو لوٹی جی ان مرا نے سبھی شاہ شاہ کاشم جیڈی ورگے سبانی ورگے فلانے جنر لگے فرتے کوئی جعفر قریشی کوئی عبد الرحمان گجراتی آ جن میرا مطلب بریلویاں ساقر ہیں بریلویاں ذاکر جدو ادھر پیسے دس ہزار بی ہزار پچی ہزار تی ہزار مل پہ چلتا ہے دے بریلویاں دا کہ گنٹا لاؤ گے دس ہزار چلو پونا گنٹا بھی ہزار چلو پندرہ ہزار چلو قوم دینی پہ کیوں جی اکیس واسطے جی کما آیا لمے حسین تازہ کر گیا بس اچھی اثر آ حسین کا غم تازہ کر جو کچھ سودا یہ کھڑا ہے یہ سارے گھر کا نہیں میں جناب یہاں کے ظلم سدم سنا یہ ظلم ستم کیتے ہوئے میں کسمیا پہ آنا شرالر کے نوکر نے جتنا اہلے پی کرام دی توہین بے عزتی کر چٹیے ایدید نہیں کر سکتا سکے ایدید نہیں کر سکیا میں پہلو انہوں دی چار گلوں دی وضاحت سنا کے اہل پی تو گرام کے شہدا یا مسلمانوں دے شہدا دے بارے جو پرانے مجید دے بیان دا انداز ہے پھر وہ سنا سنا دسا بھی پورانے مجید نے کس انداز شہدا کا ذکر کیتا ہے کیا انداز سمجھایا سانجھایا کیں ذکر کرو اپنے شہیدات کا واہ لفظ قرآن دسایا واہوے لفظ لیکن کیونکہ پرانے مجید نال پرانے مجید دے انداز رال اور اون پٹن والی فلاح بندی نہیں جد روڑ پچنے والی فکا نہیں چگل چکل پیسے نہیں دینے صرف ایسے ساری گل اہل سنت و جماعت دے امام امام بریلوی امام غزالی ایسے بزرگان دین انہ نے جو پوچھ کر بلا متعلق بیان کیا تین پتا لگے گا مطلب اج نہیں بریلوئی کو شازیے بھی شریق ہو گئے. مجلس بھی شریق ہو گئے. سکھر کیسٹا انہوں کے گھران جنہ چرانج درج درج دی آواز آوے آئی بسان دکانوں سے چل رہی ہے ریڈیو لگا پیا ریڈیو دے درانج درانج درانج درانج ہوئی اور یہ لا کے بولنا پیا کیوں گمے حسین میں شریک ہو رہا ہو غم حسین میں شریک ہو رہا ہوفیتا خبیر یہ لفظ ہے غم حسین کا لفظی خبیت یہ لفظ امام کی بےزتی کرتا لفظ دستا کہ کسے شریعت نبی نہیں خبی میادی کا کسی کا لفظ ہے جنہیں غم حسین کھیا ہویا ہے غم حسین کی اسلام کسے دا غم ہو سال سال اجازت ہے ہی نہیں بھاوے لمبیا بھی ہوجو نہیں فرمائی نے میں کسمیا اسلام کے اندر کسی شہید کے گم اجازت نہیں اسلام حکم ہے کہ جا کام پیدا ہو اسٹو سبر کرولا اسلام دے سب ٹوٹ پہ تبئی طور پہ تبئی طور پہ اگر کوئی بندہ مجبور ہو کے بندہ وہ سدمے ہو ہے لیکن پھر بھی حکم ہے اس طبیعت بدل صبر کر اللہ تینو اختیار دیتا ہے اس اختیار ن استعمال کر بدل کے اپنے آپ مولا دی تقدیر راضی کرنے والا بڑا تا مقام پے گا اس جو ہے اپنے علم لال دی دی قدسی دی دی. اللہ تعالی فرماند ہے ملم یر کا برپن سوائی جیڑا بندہ میرے فیصلے تے راضی نہ ہو میری مصیبت سے نہ کرے میرے تو علاوہ ہو رب تلاش کرے یہ حدیث رب یہ رہے تا کر کے شریعت نبی پاک دے اندر جب نم لے تو ضروری تو مولا تالا کی تقدیر کرا دے ہونا ضروری سجڑوں پر نمازت کتوں ہونی جا پر کام نمازت نہیں اسے واسطے سوگ غم منانا جن سوگ گھتا کیا مطلب کرنیاں جنہاں نال غم ظاہر ایسا کام کرنا جنہاں نال غم ظاہر ہو جان جان کے تو اکانو کھنے کپڑے بدل لونی وزہ کرتا حالت بدل لے جتیاں نہ پایا عورت دے زینت نہ کرے پھر جناب اس غم دے اندر محرم دے مہینے شادیاں نہ ہو خال پورا شادیاں, بھی اے مہینہ شادیاں ہو مہینہ آنا شادیاں بند کیوں گم دہر ہو رہا گم کا اظہار ہو رہا اس حد تک اگا نکل جانا تو نکل گئی ہے دنیا, دنیا تو کہ میں کسے بندے فون کیا کہ اس محرم دے مہینے چ اپنی عورت ہمستری کر دینا بندہ انداز لگاؤ بکت والی قوم سبحان اللہ وی چکلے چل سکتے سارا کچھ چل سکتا ہے ساری بغیر بےحجائی چل سکتی ہے نکاح نہیں ہو سکتا اپنی گھر والی نال بستری بھی نہیں ہو سکتی اس مہینے اے سارا کچھ مذہبی او دی دی اس قوم آئی لیکن مبارک ہوئے انہوں نے جہاں چپ کے لئے او مقرر وہ بئیمان مقرر جنہ موڈے تر کے بلا اس بریلوی دارے چلا جاتی سجنوں دلیل دن تین دن تک سوگ میت واسطے جائے جائز ہے میتھ تین وہ بھی اگر کوئی بندہ ایمان ہی ایمان آ ادھرو دفنایا کاروبار چلا گیا بھلا بلا چڈیا آن جان چکا ٹھیک ہے مولا کا فیصلہ دیا راہی راہ اللہ دیارگاہ مالا تین دن جا تین دن گھر روٹی نہ پکا کام کرنا نہ جانا زینت سیب جیت نہ کرنا یہ سوک رکھا جا یہ تین دن جائز رکھا گیا تیر میرے جڑے تیر میرے ورگے کمزور ایمان والے بندے نے انہوں واسطے یہ کوئی فرق نہیں کوئی واجب نہیں کوئی سنت نہیں استفاد کئی صحابہ سن بلکہ صحابہ کرام کی ریت سی زیادہ تر وہ لوگ ادھر مجد دفنا سن ادھر کمر ٹوٹ جاتے سن اور تسان خود سمجھدار ہو سب کو دے اندر درد ایمان والا دلکی کے اکبر ہے دلیل کی ہے کہ نبی بات سرکار دے مثال تو بعد بات صحابہ غم دے اندر دکھ اندر حضرتمان آپ لگتا ہے اٹھ نہیں سکتے کمزوری اینی ہو گئی اٹھ نہیں سکتے ذہنی تبادل کی آخان اٹھ نہیں پکتے اور حضرت فاروقیا ممبر سے چڑھ گئے فرمان لگے جہا بندہ آکھے محمد مشال فرما گیا میں کر کرتا کوئی کس حالت پریشان ہے کوئی کس حالت پریشان ہے سی کے اکبر جس بندے کمال مارت تھی اکبر کے دا کا بندہ صاحب کوئی نہیں اٹھ کے صحابہ تسلی صحابہ نو تسلی آئی ہے سدی کے اکبر تسلی مطلب یہ نکلیا دے اندر تلا ہو رہ جاوے سمجھو یہ تقدیر کرای ہو کے بیٹھا سمجھ پاٹ کہ اللہ تعالی کے قرب کے مقام آخری مقام تک پہنچے بیٹھا سمجھ آ گئی نہیں کوئی نہ بولو سبحان اللہ تاں کر کے اسلام دامد جو اجازت نہیں تین دن تو ہاں ایک اور مقام عورت دا شوہر مر جائے ہوں چار مہینے دس دن چار مہینے دس دن یہ حکم ہے کہ سو کر زیب و زینت نہ کر صرف دسیا جا رہا ہے شوہر کا احسان سر تو معلوم کر لو کہ عورتاں مرد دشانہ بشانا نہیں توجہ نہیں فرمائی عورت مرت مرد, مرد تین دن تک اجازت ہوگی اور مرد مرے دے چار مہینے دس دن قرآن دے دے جنہ دے انکار کرے چاہ دسنا مقصود ہے کہ مرد کدی سوچے پیشانے بشانے چلنے والی کافی بنے گی توجہ نہیں فرمائی یہ ماں کسے شیطانی گل کے اتنے چوٹ ماری سمجھ والا سمجھ گیا ہونا وزید امہ! اسلام دے اندر اگر اگر کسی کرن کر اجازت ہوں اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ تعالی دنیا تو ہے ہر سال امت گم منا لیکن مہینہ بھاوے ربیبل شریف دا یعنی کیا مطلب <سؤال> اس سے دن دے اندر حضور پاک <سؤال> سرکار دی, دی وفا دے وسال مبارک ہے مورخین کا اتفاق ہے پیدائش دے دن دے اندر اختلاف ہے وسال دے دن, دن دے اندر اتفاق ہے ربیو لبل شریف وسال کا دن, دن اور امت ملا تو جشن منگوی <س cinque> ہے جا بولو چل سبحان اللہ ایمان <بالتسو> نال دسو سنگیو ہزور پاگ سرکار <متح> کو ملا تا جشن کر دے ہو یا ماتم ہو کرشن یا کر کیوں یارو اور نواسے کا تو کم کر در نانے پاک کا کوئی غم نہیں نانے پاک دے جان دی خوشی نواسا تے غم ہے واقع سن کے اصا اپنے کام نو تازہ کرنا چاہنے نمجھانا تھا اسلامی سن بولو ہری پتا جی ہجری, ہجری, ہجری سن صحابہ کرام نے نا مشورے نال حضرت فاروق آزم کے دور چ منتخب کیا وسال والا دن کیوں نہ رکھا لگی ساب مشورہ یارو کیڑا دن رکھیے شروع کریے کوئی آخد شروع کرو جس دن نبی پاک نے نبوت کا اعلان فرمایا کوئی آخد شروع کرو جس دن نبی پاک کا وصال ہو مولا علی فرمایا شروع کرو جس دن نبی پاک مکا شریف چھڈ کے مدینہ شریف آئے میں ہوں یہ تین گلوں ہجرت سن رکھا گیا باقی دیا دو چھ دیا گئی کیوں جدو یہ گل آئی سامنے کہ جس دن ندی پات وشال ہوا ہے اس دن مقرر کرو ایک گرام وولہ حضرت فاروق آزم سے باقی صاحب انہیں آخیا یار سیتام وغیرہ سیت دیا کتابیاں دن رکھنے یاد تازہ ہونی ہے نبی پاک دے انتقال دن کیوں یاد کریے جنہ کا نبی ہووے زندہ مسال کا دن کیوں یاد رکھا صحاب کرام تے سن ہجری بنایا کیوں کہ کی جدو پاک نبی مکے چ مدینہ شریف جائیں اس دن اسلام چڑنا شروع ہو گیا اروج اسلام دی ابتدا ہوئی جمعہ شریف دا آغاز ہوا جمعہ شائر اسلام اجتماع تے اسلامی دے بچوں بڑا واقع عزت دا دے اسلام دے غلبے کا استعمال نبی پاک نے آ کے مدی شریف دے اندر جمعہ شریف کا راز فرماؤ لہذا ہجرت والا دن رکھو تاکہ نبی دے مثال کا دن یاد نہ رہے اسلام دے عروج نہ یاد رہے آئی بولو نا سوال نہ سی کے دم منایا جا فارو کیا اسمانے گنی شہید ہوئے پیاسے شہید ہوئے کام بھی ہر سال نو نہیں بولو نہ مولالی دماتم ہو حضرت ہسن دماتم ہوسے کا کام نہیں منایا جا بجہ کی ایک واقعہ جیب ہوئے کہڑا جنوب ہر سال رنگ یاد کرنا پہن کپڑے حالت بدل بن کی جان اس دن کی بنیا سوال ہے کام کیوں لگ جا دنیا اور لگتا بھی صرف دس دن महीने भी दिन खुशी दे। दसा दिन की वजह है छोड़ो बारलिया मैं गल करना जिनाल भी आखिर मैं पूछना हूं यह दसो ये जरा राम तुसा हर साल मना نمے ویرڑے دوڑے مائیے دے ہو شادیاں تک نہیں کرتے محرم دے مہینے جو کو لیا کیا جے جی اہل سنت تو لیا اہل سنت دے کے کسے بزرگ دا کام نہیں ہویا انہاں دا کیوں نواں کی کھڑے ہو سمجھ نہیں دے لگی لگی جب کوئی بلی وسال کرتا ارس ہو ایمان دل دسو ارس کر درس کا مانا ہوں شاسی بہادرین نکریہ کا وسال ہوسان اور کرو بابے فرید کا وسال ہورس کرو میرے والی بولنہ ہو سرس کرو ہر ولی ہو سرس کرو مینو سمجھ نہیں لگتی ہی مام حسین پاک فرکار یا تو نزدیک ولی نہیں رنگ منا مسئلہ ہے سمجھ نہیں لگی اے ہلے ہوجانا یہلانا اس گلجو بولو اللہ سجنا در پاک نبی سرور سلال وسلم شریت متحرا دسے کا کام نویں نہیں، خوشی ہر غم نہ کر کیوں رب دی تقدیر ناراضگی اللہ نا غلب لگتا ہے منہ بنا بیٹھا تخیا لے وا ادا و راجی ہو گی سب اللہ تو اے تنا سی منہ بنا جو مارے سمجھ نہیں لگی مولا سونے جب بندہ رتوں یہ پڑھنے جس کے اندر تو ہی نلے بےزتی کنڈی وی بکواف ہے عام سلام پر در بڑے جن کو دھوکے سے بے بلا یاد گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستا یاد گیا اس حسین ابن حیدر جیسے باندر پہ لاگ بولا لاغ تو میری ساری کی ڈوبی میری ساری کیتی برباد کیتی جانا ایک بخر دریاستیا کے پچھو لگ سج جھوٹ میں کھائی نہ ادھرو آکھنا امام حسین دین بچاون گئے دیکھے دین دا دےڑا ڈبدہ پیا حسین دین دا بیڑے گنے لاوڑ گئے کنارے لاؤ گئے ادھر آدھے نا دھوکے سے کوفے بلایا گیا توجو نہیں ستایا گیا کیا مطلب کہ ماں پاک سے نال بیٹھے آپ کا تے کوئی ارادہ ہے ہی نہیں سی کسی کس کا کسی ہی نہیں بیٹھے بس اگلے آپ سارے امام کا یہ کردار دھوکھے دوسرا امام پاک کا کوئی ارادہ ہی نہیں ادھر دین بچاون جا رہے تھے ادھر بیٹھے سن مکے مدینے جو چلے مکے مکے چلے کربلا اما جو سفر کرتا ہے کہ ہال بیٹھے بٹھائے سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی ایمان وال دسو سارے پیار کرتے ہیں کہ نہیں دین بچاؤ گیا جی دیچا گئے تو پھر دھوکھے آئے بیٹھے نال پھر شبیر شاہ آفس آبادی نے تو اور تے اور جوڑے ہوئے نا وہ جوڑ جوڑ تے او آیا کی او او تے جو نعود کے لوگ ذالک جانا شبیر شاہ نہیں اس نہیں چلتی اتلے پاسے بے بہا شبیر شاہ آپ کا بات سنیا کی آ بلا مل لال بی سہنا باغ پہ آدمی ہیں شالا پچھڑا نہ ویر کسی دون نمانیاں بہن جس بہن کا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تیوی باغ پہ دی بھائی شہید ہو گیا افراد خانہ شہید ہو گئے بی پاک بعد پہ آخری شالا بچھڑ نوی کسی دے نہ پاک اپنے نبی پا سرکار قربان کرا تو بعد پہ آخری شالا بچھڑ نوی کسی دے کر جے نبی پاک سرکار نے بیت حضور پاپ دے گھرانے امت نبت ملنا ہے کہ شال ویر نہ جاوے عزت وچھڑ جاوے لیکن ویریا امت مخت شریعت اسلام دین تو قربان نہ دیا جائے شالہ نہ نہ اہلے ویت تو بھیرا دے بچا دا سبق ملنا دیجاڑ کا دین اجرتا اجر جاوے گزر جائے لیکن ہو ہزور سکار تو پاک سبق ملنا پوچھنا مستفا قربان دا سبق کہڑے گھرانے کو لگنا ہے سمجھ نہیں چل چلے گا نکلے قربان ہوتے کا سدا چل میں کون بلا رہا رب فرماوے رب ولہ ول بجو ہوں پاک کسے رب سونے دے سدے دے اپنے آپ اپنے آلو قربان کرے سجڑبرا ساڑی کردار خوشی کیبیا پاک جدوی کسی نو توڑ دیا سڑک چڑھیاں سن ہال دن بھی خیا شور اٹھا ک सिर सिर दुम उतरे पैर कोई बाहर निकली फिर घोड़े मामैन सवार थले पाल आन के फड़ी खड़े ने घोड़े पैर भैर पाल कि चलें यार अफसोस जे पाग नबी दे माला सोनेर कुरबान होने मर्दा रो पेट के भेजने तो मैं पूछांगा वो आश केड़े होने महबूबा वास्ते घर निकल दें तो खुश हो गए घर वाले भी खुश हो केोरते ने توجو نہیں فرمائی کیسا جیب ستا میں جڑا اہل پہ گرام نہ جا رہے رہا اصل سنتے رہے قدر والے لوگ قدر والے جدو اپنے مردوں گھروں دے نے پیارے قربان ہو توڑتے ایمان دسو ایڈے تو سوال کرنا من جاب دیا اوتے یار کھڑا ہو گئے یار کسی पिंड के अंदर उनके दोस्त रिश्तेदार वर्त गए आवाज मेरे चे एक घरों आप भी रोंदे घर पिछड़ रो रो रो के रोड़ दूजे घरों आप भी खुश होके ललकर मार के आख آئے جان تراس رکھی آخر کنڈ نہ لوایا جے دوستی آ جے تھاشا سب اٹھے مگر کبھی یار دی ذلت نہ آ جے خبردار یاری داغ نہ لگ دیا جے ایمان بال درسے اس یار دی نگاہ گھر मारो हो जाओ समझ नहीं जा लगी मा करना चलो मैं सवाल करना सारे कट्ठे हो जाने ब्रैलर مین ثابت کر د کہ مستفاپ قربانیاں چنگا لڑن واسطے جانے سن قربانیاں اس لیے روک کے جی مائی دلال ایک بندہ کوئی اٹھے میری مشکل حالت صحابہ کرام یہ اہل بہت پاس رکھ بڑے بڑے سر من بھی پاگ جنگا نظر شہید ہوئے وہ صاحب گیا جنہ کا نام حضرت ہند لائے رسیل ملا پہلے دن شادی ہوئی راحت دی بیوی بی نڈ کے جدو گیا وے کوئی مائی دلال نے ثابت کر کے دے گا غسل نہیں سونے نوی جو عاشق نو غسل بھل گیا مت دیر لگ جاوے یار آواز لے کا گسل چڈیا نسبیا رہے वो मैं पूछना जे काम पाक दी, शादी का ड्रामा झूठ रचा के रुवा रु के पे घर वाले मैं पूछना दालमो हजरत हंजला जो टुल सुहागरा छा घर वाली हम साबित करो ادھر چاندہ رو رہا ہوگی ادھر گھر بیوی رو رہی ہوئے کدھر چل رہا اس بیوی دے ایمان کو سن کے خوش ہو کے الگ شوہر کی لاتوں قربان کر دئیے جا خوش ہو کے میرا ایمان چار نبی یار ایک پاس کر لو ابو بکرو عثمان حیدر ایک پاس کر لو او تو بعد میرے نبی یار حسن حسین دنال لکھوے اے سارے مڑ ایک پاس میرا کلہ حسن حسین ایک پاس ادھر نبی باغ کا فرمان جو آ گیا شان تھا اصا تا پیا ہوں میں پوچھنا وا چھوٹیاں شان والے ادھر سہاگ رات جان نہ بیوی بی روے نہ آپ روے نہ بیوی پیٹے نہ ذرا سوچ سی کیا اہل دے گھر والے ہو پچھوں ال کرتے رو دسو سی کیا یہ آخان گے یار اے اہل بیت نے سالم جدو ان بیان کرتے نے تو انہاں دی شان بڑائی کھڑے صحیح یہ سارا ٹبر دا ٹبر پیاروں اپنے پردے تو قسم خدا دی کر کے آنا یہاں لالما کے بیان کے بڑھ کے ویکو کی چکا ان نے کیا کیا ہار ہار او آخی نے حسین کا خبر بیان تو میں کیا اترا یہ ہال خبر یہ ہالے خبر پر سجڑا میرا ایمان آخ دے میں تاریخ ور کے فار تھکنا عزتی برداشت نہیں کر سکتا تاریخ دی وا مگر اہل میں بے عزتی برداشت نہیں برداشت کر سکنا وا میرا ایمان ہاتھ میں میرے پاک نبی دا جڑا جڑا شیر میدان چ نکلتا انش خوشوں کے نکلتا ہوے گا پچھو بی, بی, بی, بی کنڈ سے تھا سینے کے ہاتھ نہیں سر کے ہاتھ نہیں خیال تے ہاتھ مار کے آج رکھا کبھی لیگل نہ لڑا گوڈی مری چ پولیس کٹے ناجائز کٹے نال گواڈی آدھا شابا کنجر दे बड़े बड़े हजार बंद कतल होना दया रन्ना पिछण पाए या हर साल उन्होंने दा मातम करते ने? मैं पूछना जालमो थे झूठे मजहब मरण उन्हना ते मातम तेना होर साल शेर बने खे थे फरमाई जे दीने रसूल तो खूने रसूल शहीद होते काम वाला काम देखे जाए जो हले की जाते तवज्जो नहीं फरमाई ने یاد آ خیر ایک گل ہو لیں میرے نبی سربر فرما سن سونا تمنا کردہ سی شہادت اللہ قتل حدیث میں پوچھنا کیا نبی پاک سرکار کا یہ فرمان سدے تعیم پہنچ گیا پہلے پہنیا کے حدیث رسول پکیے کہ سارا نانا فرماندہ کیا ہوں اس حدیث رسول دے مطابق انہوں نے دل چ یہ تمنا اٹھی ہونی کہ نہیں کیا اندر بھی آخر ہونا جی نانا فرما سی اصل بھی تیرے کیا امام حسین حسین علی نبی پاکر بھی تمنا اٹھتی سی یا نہیں سی اٹھی میں پوچھنا جیما تو میں پوچھنا جے وہ تمنا انہوں دے دل ہے تے پہلی وار پہلی وار رو گئے گھر دے رو رو کے توڑ دے تورتے کہ اگلیا کی تمنا کی ہونی ہے وہ تمنا پہ اگر چار دا دا بار بار اٹھنی ہے کہ گھر سے گھر اچ آئی ہو بے. پچھلے تو رو! पिنت اگلے آخر کگلے آخر نہیں پچھلے بھی آخر بار بار شہید ہو اگلے بھی آخر مولا بار بار اٹھا کے اصل پھر شہید ہوئیے نہیں تو حسین وہ بیان مردو شہاں لکھے ہوتے مجلے سے آدھا جیت شہار ہونا لکھے ہونا مجلے سے آدھا آزاد کا ماننا ہوں سبر میں اے <تصالح> جی جناب بے سبری کرو موڑ پتہ نہیں تو <تصالح> آلوے کپڑے پھاڑے پیمام پی روی رو بار نکل آئی بار او خدا نہ ذکر کر اس بھائی ذکر چپ چنگی جب پار سرکار خاندان دی عزت خا کے مل گئی جی یہ ہوئی انداز اپنایا جائے بیان دا رب و لا شریر مولا پرانے مزید کے اندر سہباد ذکر کا انداز کی اپنایا وہ انداز ہی ہوئی انداز ہے سال پٹے گئے وہ مر گئے روتے پائے وہ اجڑے گئے دوسرا انداز اہل سنت دلیو ہی. امام اہل سنت فرما دال بولو گر سب امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ فرماند کسی پوچھے ضور تو ادا کربلا کا ذکر کیوں ہوگا سر دیا سنت کا کی وجہ آپ نے فرمایا حضرات کرام کے فضائل و مناقب مراتب و مناسب روایات سیاح بہت برا سے بیان کرنا سنانا عین شواب و سعادت ہے ذکر شہادت شریف بھی جب کہ مقصود ان کی اس فضیلت اور ان کے صبر و استقامت کا بیان ہو پھرے بھی ثواب نبائے تھے مگر غم پروری کا شراب شریف میں حکم نہیں ہے. نہ غم و ماتم کی مجلس بنانے کی اجازت نہ ایسی باتیں کہی جائیں جس میں ان کی بے قدری یا توہین نکلتی ہو اہل سنت کی طریقہ قرآن کی طریقہ دست قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ بیان کرو فضیلتا شانہ عزمتا شہدا کرام کے اللہ دے انعام کی ہوں سناؤ شہادت کا ایسا جس ہر کسے بندے پتہ لگے کہ اہل ویسے کرام نے کمال جرت و خائی تو بڑے سبر والے تردار कोई रिवायत निकले पुराने मजीद ने यह रंग ढंग अपनायान कर तवज्जो बोलो सुबह अल्लाह सूरत आने इमरान आयत नंबर एक सौ उन سو ستر ایک سو اکہتر سلسلہ آیات دا جاری ہے سولہ فرمانہ پربند ہے اللہ دے اندر قتل کیتے ان کیتے جان والے مارے ہوئے بندیا مرتا گمان نہ گمان نہ کرا ہے یہ انداز قرآن دا توجہ نال سنو ہوں اس انداز رونا ہونا آئے گا کتنے رون دی بجائے بندے خبردار مردہ گنا نکر آ رہے جن سننا انہیں خوش ہونا ہے انہیں آخلا بلے بلے بلے حسین کی شان باغ تون سے اللہ مردہ آخر ہی نہیں اور سنو ہاں فضیل پہن ہو سننا دبا پہ رنگ پیاپ ہے اس واسطے پیاپ نہیں اللہ تعالی نے امت کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا کر رگت دینی ہاں تاکہ تاک مسلمانوں میں شہدا کا سلسلہ جاری رہے جیڑی قوم مرن تو ہاتھ ہو گھر بیٹھ جی وہ گھر کی تی چار دیواری ہے سلیل بخار ہو کے مر جائے قوم ہمیشہ وہ زندگی پہ عزت بھی جنہوں نے مجاہد میدان چترتے رہے ایک جا دا سلسلہ جاری تے سلسلہ شہادت جاری رکھنا تے دوسرے رگبت پیدا کرنی جذبے ابارنے شہادت دی امان کی طریقہ ہو سکتا ہے تے خبردار مردہ گمان کتنے ختم نہیں ہو گیا مطلب مردہ گمان کریا جے کیوں نہیں روک بت ہوئی ہے مس وسا کہ یار گمان تو نہیں کرنا اللہ تعالی روک ہے لیکن ہونگے مرتے مرتے ہونگے پر اصہ چلو گمان نہیں کرنا کیونکہ رب روک دیتا ہے اللہ تعالی نے سبحان اللہ اس وسوسے دی کی گنجائش بھی نہیں چڑی نال بل احیاء بل زندہ بل اور او بس بسا نکل گیا بھائی یہ جڑا خالی روکن کی گل نہیں وہ تو ہے زندہ دینا اللہ جو فرما دے بزرگ سمجھا جی زندہ نے تو بیٹھے نے کوئی کھان نو نہیں ملتا نہیں ملتا نہ حسین لال میدان اچھا نہیں مار سنتے رہے نا عزت زندگی शान शानी जिंदगी है शहीद ना हर बंदा चांदा यार मेरी सौखी जिंदगी जिंदगी हो गए हर दी और सकूली तबका तो दुनिया के पिछे मरता इतना पिछयामान हर शायद बेचिया क्यों आते जिंदगी सौखी हो जा चार दिन सौखे گڈیا ہوٹیاں ہونا رہا ہے چار دن سوکھے لگ جانے یہ مطلب یہ تو مرتے پھرتے نے سوکھی زندگی مرد ان غیر کو مر اس کو مر جب لا شریف لہادت ول تو بلاؤں نہ تو اسے ہوئی انداز اپنایا او گاڑی او لی زندگی لینی دے پاؤ سوکھی زندگی زندہ بھی ہوگی رزق بھی ملے گا اور اگے سنو اگے سنو خالی رزق نہیں سارے ہی نا بے مار من میرے اللہ تالا شہیدا نو اپنے فضل تو جو کچھ دتا ہے بستے بڑے خوش نئے گور کروا شہید جیرے ہو کے چلے گئے اللہ نے انج فضل کی انہوں نے اگو انج فضل کہ خوش بیٹھے ہوں میں ہاں شہد ہوے تے خوش بیٹھے تے پچھلے روڈ اے ہال تک پیٹی جانے آخی جا جو کی چو تمو میں میںراسی تو پوچھنا براسی جڑا اللہ جنت جنرت ہر طرح لے کے زندگی لے کے خوش بیٹھا وہ تیری نگاہ چڑیا ہے نگاہ ہے توجہ نہیں فرمائش اچھا میں آنا मैं यार मुसलमान शहादत का सिलसिला जी गल चलना ना भी मौत दा मैं देने किसी वेले आंदेने मरुए मरुए क لولہ آئے بیٹھے سانو بھی آخر انہیں انہاں لانتیاں دے لانسیاں بھی کچھ شہید نکلے گا کیوں نہ اجڑا کیوں نہ ملا ایمانچنا جہاں مراد پچھلے جڑے شہید ہو گئے انہوں حالے تک رون حالے تک رون تے رون ہی بڑے انداز تے سینے گٹ کے کوئی روے کوئی منہ جہاں سور ہر تک روڈیا رہنا ہے یہاں سورا کدو شہید ہونا ہے وہ شہادت کی شان تل رہا ہے جڑا انہوں نے مقام کر کے سو شیو شہید نہیں نکل سکتا کوئی مائی داری سابت کرتے شیا کافر شیعہ جدو بھی لڑے نہ مسلمان لڑے کلمی لڑے نہیں دنگے جو چھو شہید ہو پیدا ہو جدوں نسل نے لکھنا نسل نے لکھنا وڈیا हाल तक उन्हण रोंद पी जो नवी नसल वेखना पुराण हाले तक रोते वे फिर वो दिन आना दखना नसल आखना है अब बाथे कर। सानु सबग पढ़ा मौला से मदद हुई कद नहीं जावे असा तेन रोआवी हाले तो पिछलिया नोंद फिरना जो असा मर गया मुड़ सी रोवेंगे मैं एक मिसाल देना سا ایک ہندوستان جنگ ہوئی جائے ہوئی سی تھا ملک جمہوری غیر اسلامی بنیا اگریزا دکھا لو تو ہندو ہندوج نسا وٹ وکری کر دیں تسا ادھر رہو کوئی ادھر رہی مسلمان رہن رح کو مسلمانا ہندو رہن اگر آخر ہندو کچھ ہندو مسلمان گراہ ادھر ہندو مسلمان انہیں ادھر مسلمان ان کو ہندو کرا सिंध इलाके बैरके जमहूरी लाती मदहब मदहब की बुना इस मुल्क एक जंग होौजी मरे हुए ان مجر عزیز بٹی آر جی او سال حکومت اس برفی اے کدی کو شیعہ جا کر کدی کوئی مقرر جا کے اس طرح تقریر کی سمجھنے کی لگی او جدو تو مرے ہے پچھوں رہے تے تیری رن رل گئی تیری مار رل گئی ہے ایمان نال دسو جی ان فوج نب دے بارڈر تے باڈر تے کھلو والا برا ہے توجہ نہیں سارے آخر آپ ہتھیار جن مرے نے انچو جسے دقب کی یادگار بنائی ہے نا اتا ٹنڈا بخا لاہور تو باہ کے بارڈر جائیے نا वाह गएर यादगार थका पा तीन गोलियां के निशान ने उत्ते झंडे रस्ते खुशी का इधार है हर साल सलामी हों सलामी बड़े बड़े पठे हो गए उना के वो नहीं खड़ो میںرو امام حسین ڈھول ڈمکرے دی سلامی جائز نہیں ہوئے انتری دن ایلامی دے چڈو کہ امام تو شہید کا سردار ادا کر گیا مر دین ملک قبر تے نشان ہونے رتے افسوس ہے کالا جنڈا سارے مامل بنے جا کلنگر اکبال لاہور ہی بولے سچ کیا گیا کی کریے ایک بھی نہیں رہا جہا ہوں حسین والے رات پہ آ گیا اکبال فرمان سین بھی نہیں آتا ہے دے سارے توڑ بیٹھنے والے حسین کتنے جمنے حسین بھی نہیں کرچے نجلا خراب شیر اوکھا ہے مطلب سوکھا کر کے نکلو گے حسین ایک بھی نہیں پیلا وجہ نظر آم قوم. جیم قوم. شہادان دا والا دے غم منار تے دا والا چھالا مار والے پیدا ہوگا سر ترنے والے چوہے پیدا ہو بڑی سخت ہے. ہاں مت بڑی اگلا قسم خدا بھی کر کے ایسے انگریزی گدڑوں کو امام حسین کا نام لینا ممنوع ہے جہاں لانسی पेशाब कट बैठा एक कजर महामुसान साम साडे मुला वीर सारे शहादत की तमन्ना रख दी میں ایک بریلی سی پیار یار شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں یار انتہائی آخری درجے میں یزید فوج والے پاسوں بھی بندے نکلتے سن میدان چیز نکلتے سن پاک پولیسا لو بھی آپ نے پاک توجہ اے رب پیسے اے کوئی مقصد نہیں سوا مقصد کوئی نہیں پیسے دولت تو سوا کوئی مقصد لیتا. جدو او گھروں ترے نے پیسے والے انہوں دیا گڑیا ویڈ نکلی لانت خدا دیت دی کر کے چی خدا یہ متھا گل کرے شالا امتنو آ او اے یدید فوج پیسے دنیا کی خاطر گھروں نکلے مریچل بھی سہی دے تے ویڈ پیچھوں نہ تے جڑے رب باستے نکلا نکلن سر تھی نہ کڑے ہو समझ आई दे सुनो यार दे, मैं अज हुसैन पाक दर्द के कुत्त नोड़वी थानिस्बत रखा मैं अपनी गल सुना मेरी घरवाल मेरा जी करता तुसा शहीद हो और जिन्हें मेरे पुत्र होवन सारे शहीद होवन और मैनू इतिहा दर्जे की खुशी होनी یار حسین پاک سرکار کے کتے تے نسبت رکھا تے شہادت کی خوشی دے دکھارے شہادت ماتم ہو گیا غازی المدین شہید عاشق رسول خون رسول نہیں عاشق رسول جدو غازی صاحب احمد اللہ تعالی پانسی کے پہلو ایک ملاقات کرائی جاندی ہے رشتہ رشتے ماں والد رشتہ دار ملنا ملنے بچا ماں رو لگی ہے راضی کہڑے الفاظ نال چپ کرانا فرما رہے کسی کا پھر چھت ڈگن مرد کسی کا چھت ڈگ کے مر جبردار روبی نے تیرا پتر محمد توجہ ہے ذرا بولو چو سبھ اللہ اور میں پوچھنا سنگیا گیا تیرا سو سال تو بعد رسول اللہ کا آش بنے جلوہ محمد شاد जा अपनी मां आके खबरदार रोवी ना तो मैं पूछना वहां जिना चलवई रसूल का जमद्या तक क्या हो वे? क्या उन्हें अपने घर वालू नहीं आख्या खबरदार भी लाल शहीद हो ना हमेशा खुशी करे حضرت بلال ہمشی سنا یہ آشک رسول اللہ تھا جدو آپ دے وصال کا ویلا بشری تقاضے کھتری تقاضے دے مطابق آپ کی گھر والی محترم رو لگی اکھ دی عورت با وین پان لگی ہے گھر والی حضرت بلال فرمادہ نے گھر والی نو تو خوشی دن دہ آ خوشی آپ کری کیوں نلکا محمدن و صاحب میں محمد دے محمد باد نے یاروں جا ملنا سجنا ہاں بلال جسکن دن وسال ہو اپنی گھر والی نو خوشی کا سبق کیا پاک نبی حسین سوڑا جڑا سونا رسول حضرت اسمان نے زلی نا کر حسیند آئے پانی بند ہو سورے کریم سرکار کو ویکیا آپ روشن دان تو سرمند عثمان سب ہائے دے آخ جاڈ جہ پیار رسول کریم نے حسن حسین کے اٹھائے کو حضرت عثمان ہاں कं तो चढ़ पवे तो नमाज लमी हो जा हैदरत उस समान वे तो कदी नहीं है जो शहाकत का वक्त करीब आया क्या इन्ह वास्ते इमाम इन्हों इमामांोने नबी तरीफ नहीं लिया उन्हें इन्हू छता अपने हाल से इन्होंने सद्या होना पुत्रो आ जाओ आज रोजा साडे को مینو آخم اس جب جبی نے حسین سارا کمبا نہ مرضی بولی جان جھوٹے تک میرا ایمان سونے ایک تکنا میری رنڈیا دیا رنڈی تو سدے نہ مرن کی پرواہ ہوں نہ کسی شہر کی نہ کنڈیا کی نہ سپان کی نہ کسی شہر کی कदरी रंडी का आशंक जड़ा है यह हर शा फुलदू कोई दुख नहीं याद रहा रब रसूल का आशंक जरा हले वह फिर तवज्जो नहीं फुल पाई नजारो खुदा करो अले ना कुछ करो तकलीर कराओ ही ना चलीर کرا سنے ذکر حسین کا بچا بچا حسین میرا امام لکھتا پیا امام سنت سنا چھو امام فرماتے ہیں افضل اذکار ذکر اور ذکر میں سب سے افضل نماز اگر نماز آخ افضل ذکر یہ شی کو پڑھو تو کوئی شا قبول نہیں ہو ذکر ہو سائن تو شیوں پڑو تو قبول کتنے ہو مسلے سنانے کو نہیں ہاں اگ سمجھو سبحال اللہ مزہ لکھے محرم شریف میں شہادت شریف جس طرح عوام میں رائج ہے تھوڑا امام گل کر ہاں جس تجدید کرنا رونے آگا بھی تلویف موجود امام لکھی جان تر روک آنا اگے سنوجو ہے اگے لکھ ہیں ہاں ذکر فضائل شریف حضرت سیدنا امام حسین ریحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سات سو انتالی سات سو چالی سات سو اٹھتی تو شروع ہے۔ نمبر شریف جلد نمبر امام خالی بغیر رلاو کو شیابہ ساڈے فکا اسلام نے یہ مکرو لکھا ہے جب ہی سارا ہونا رلیا کھلاؤ دو مائ بھی رونے بھی جھوٹ بھی ہارے فرق بی پاپا ہلے بیٹتی بےزتی بھی تونے ہلے بیٹ بھی جناب خبری حلے بیٹھتے کہا مالونا جیسے بیان کرنی جائے اللہ اور میری اگلی گل سر یہ عام گل مشہور ہے آخر امام علی مقام یدید سیاسی جنگ نہیں سک یعنی کیا مطلب کہ <متحدث> حکومت ختم یزید جدید اپنی حکومت آآم بنا آستے. آآ امام حسین دن جنگ میں یہ آم تات کیوں اس قوم کی نگاہ <امتحدث> سیاست نڈا پلیت سمجھیا جاتا ہے ان ویکھی جو پلیت سیاست یہ آدھے ہوں جیڑا بندہ حکومت کا نام لے حکومت نہیں ہونی چاہیے یا اسلام والی ساتھی ہونی چاہیے انورن آتے میں حکومت کدی حکومت پوچھنے پی جی کدی اگریزاں کی پوچھنے لفظ بولتے سچی بولیا گیا کئی ٹونکتے پھرتے ہیں من پتھر من پتھر جدو یزیدیاں پوشل دے پیر آؤں تو یہ ٹان ٹان تو کردے کرتے <laughs> انشاءاللہ شاء ہو اون جا پا پائی جانا ٹانٹان والے ہیں دا ایمان جانے. تے تان تان ودنی چاہیے ہاں ٹانٹاں بدے گی تے سوال ہوئے گا کیوں ساڈا کلندر اقبال بولیا سناو اقبال فرماندہ سرور جو سرور جو حق و بادل کے کارزار میں ہے سرور مرے اسے بادل ہاتھ کی جڑی چوٹ جنگ یہ تھارا سوادر جسم والے مٹی والے بند بڑے جی مقصد نہ ہوں یہ مقصد نہ ہوں آن لڑے نہ لڑے بندے رب نسند سن مڑ فرشائی سونے گل پسند ادھر باطل ادھر حق ادھر نمرود ادھر ابراہیم ادھر حسین ادھر یزید ادھر محمد پاک ہو بو جہل ہو سلسلہ جاری رہے میرے آشک نکل نکل کے میدان قربانیاں دوں ویخیا ہی نہیں لا لا دیکھی دنیا تڑے آشق خدا اڑے لڑے پھر پتا لگے جگ نشتہ ویخو تو سی ہوئے کہہتے کر دوں سمجھائی نے کوئی نہ سر چادل اچھا ٹانٹانے ہو سواد آ نہیں اچھا جو آر ساڈے اندر جڑا خون ہے ٹھنڈا کہ گرم ہے اصل ویچنا ہے یہ کیں بغیرت خون ہے یا غیرت آ ہے ہر کوئی سامنے ہو سکے تو سا پتا لگے خیال ہے خجو کو آخر خون نو ارما ہوئے یہ تلے کا خون خون گلیا تقیر بغیرت بھی ہوں اور دونوں کا خون کسی نہ کسی ویلے جوش ضرور مارتا خون بھی جوش مارتا بغیر محل کا فرق صرف موقع محل کا فرق کسے پوچھا دلیا دل نے دوارو کدی گسا جاؤں دا. اندر اگ لگتی جی انہیں آ بڑی بڑی اگ لگی میں کدو کی سڑی لگی کہ جدو گخیرت گل کرتا ہے اسلے آسان بس ادروڑ جائیے صرف مرکز مارتا فرق اگ تو من لگتی توجونی برمائی ہوں سج امام حسین دی جنگ سیاسی نہیں اور ادھر جیسلے حکومت دے خلاف دے دین حق کی دی گلے حکومت دے حق خلاف حق دی کی گل کی جائے اس لیے ٹولہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ سیاسی بندہ ہے کیا مطلب بڑا ہی برا بندہ ہے یہ مکھا سر اکراض گلت سیاست گے شیطانیت دے رنگ جس قوم نے ہے نہ ویک ہے کہ سیاست کی عبادت تو یہ نفرت کھا بیٹھے لیکن میں تیرے اگے وضاحت کرا کہ ان دونوں گلان چ بہت بڑا فتن کفر ہے کہ سیاست اور تین حالت لیا تین ہی بندے کا کام نہیں ایک دوسرا تین کا کام نہیں سیاست یہ ہوئی بڑا بڑا فرمائی جس قوم فتنہ سمجھ آ گیا وہ کامیاب ایمان تین اپنا بچا گیا اور اپنے ملک نو بربادی تو بچا جائے یہ قوم یہ سمجھ لیا کہ دین भी سیاست نہیں اگر امام حسین دی جنگ سیاسی نہیں تھی کیا مطلب کہ جزیر برائیاں دی وجہ امام حسین انہوں حکومت تو نہیں ہٹا چاہتے حکومت آپ سپرد کرانا امام حسین نہیں چاہتے سر میں پوچھنا پھر کیا مسیح کی لڑائی تھی جی شیجا دبا بریلوی دبابی توجہ نہیں فرمائی امام مقصد حقیقت بھی سمجھا دیا امام حسین گل نہیں پائی نہ امام حسین کا ایک نظریہ کہ کہ حاکم او ہو جا نبی پاک دے طریقے سولہ نے کھند نظریہ یہ سیاست کے دین دی جدائی کا نظریہ یا سیاست کے دین دے ایک ہون کا نظریہ اگر اسلام حکومت دین تو وکھری ہو سکتی تو شریم سین کی آخر اگر اسلام حکومت دین تو جس طرح کے گھر ملک اندر یہ لانچی دستور پہ چلتا ہے شیعہ، کافر وافی مرزائی ہندو ہر طرح ایم ایل اے ایم پی اے وزیر بھی اشیر بھی, بھی. فرمائی ल्क बादशाह मिल रही रहे मिर रही कोई इतने बैठा जरा पाकिस्तान की तारीफ जिन्ह का सदर मिर रही भी बन सके मुरतद भी बने नैटरी भी बने कंजर भी बने, गर्णी बने, गर्णी बने, गर्णी गर्णी गर्णी बने गर्णी کیونکہ چلنے نے مذہب دا تعلق ہی نہیں تعلق ہی نہیں رکھو یہ میری اما جی وہ چنلے کرو کی کم کرتا رہا بلیا دا سردار رہن. نمبر ہے نمبر میرے نمبر میری ماں بھی ایک نمبر میں ایس پی بن جا پی ایس پی بن جا وزیر بن جا جا بڑا صدر میں سوال کرنا اتو لا کے تک میں جواب دیا جی لسٹر جناح لے کے ہوں تک کدی حکومت بھرتی کرن تو پہلو یہ پوچھ بھی ویخنی کہ دیندار ہے ایتوں لے کے اتنے تک کوئی مائی دلال جواب نہیں اور میں پوچھنا مسٹر جناح تو لے کے ایتھے تک کسے خلدیپ تو نہیں پوچھا جاتا کہ تبدیل کا پتر ہے خود سدر سدر کی پو بابا مسٹر شیا بھی پیو ریلویاں کا بھی پیو ہندو پیو سکھا بھی پیو جہے پاکستان وستے نے ان ساریا کا پیو مشترکہ پیو ان کی بہن مشترکہ ماں بندی ماں بھی ہے مر رہی ماں سمجھ نہیں لگتی جہ گلے نہیں دے یہ پیو ماں سے کٹھے کیوں ہو گئے اور جڑا ہندو پیو ہوا مسلمانوں کا من سکتا ہے جہاں سیاں کا پیو ہو سابا پیو منگ گیا یارو مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ اس پیو بل گل سنگی ہے سنگائے جنوب جی تو سبھی آخیا میرا بھی پیو ہے جے پاکستان چھان والے ہندو سگاؤ تو نے آخیا میرا بھی پیو ہے جی سر سگائی لو شیے سنگائی لو گردائی سنگائی لو جن سکھایا گیا انہیں آخیا ساری دال وکری پلیٹ وکری پر کوئی میں اگلے دن ریلے تقریر پہ میں سوال کیتا میں کہ یار گل کرو سارے سرکے والے ایک دوے کے مذہبی پیشوا جڑے ہیں انہوں نے مسلمان بھی نہیں من پیشوا نہیں منی بھابیا کا مرد پیشوا شیا نہیں لگے. شیعہ دا من لگے شیا مردی پیشوا پیش ہندو پیشوا مسلمان نہیں من لگے مسلمانوں نے پیشوا ہندو نہیں من لگے لیکن سوال ہے یار میں دسو بھی یہ کہڑی بلا کہ مسٹر جنا سار پیو مان لیا تے سارا سارا پیشوا منیا سارے والا کی میری پریشانی حل کرو جب ایک مجھے قومی پیشواس مذہبی کہڑا پیشواس کیونکہ مذہبی نال جان گے مذہبی ہوئے وہا بھی میرے آخر سپاہی خون خراب جنگی شیعہ والے آدھے ہو تبر پچ کے ماری آنگے کہ نہیں ہوئے लेकिन मिस्टर की कमर के उ सारे फुल चढ़ा भाबी आं भी फुल हिंदू आता मैं भी फुल चढ़ा हूं सवाल यह वे इस भाई इसकी कमर दादा हजवेरी कमर के उ नहीं कट्ठे हो कमर से क्यों कट्ठे ने میو خرچ آتا ہے اے مذہبی پیشوا نہیں قومی پیشوا ہے نبیا گیا میں تیرے منہ چوئی ہوئی تو کٹا سی میں قومی پیشوا ہے مذہبی نہیں میں کیا مطلب ہے انہیں کوئی مذہب نہیں مطلب حکومت ہر کو کوئی کرتی پیشوا واسطے مطلب تو کوئی کی پلیتی نہیں نہیں آئی ابو جہل علاقے دا نو نہیں امام حسین نے جمید قومی پیشوار کیوں نہیں منیا حسین کا نام لائبری جیڑی برادری جمید نہ کلوتی वो حکومت مذہب کا تعلق نہیں تو ابو جہل جنگ اور پیشوا کیوں نہیں منیا تو تکریرا کنیا نہیں دے اکرو کٹا کے ڈرام والے ہوشتی دل دے اترو کٹا رہے دل رو گل بڑی ہے تینو ملوندے آ کے حسین کرو چی آپ رو تسا دسو <Leonard> ہک بنتا رہو ایماندار رکھو کھانے چاہیے بچاو لیتے یا اجالا لیتے ہو پوچھنا شیوں کو بھی برادر کو بھی سارے تو پوچھنا دکھا حسین بچا گیا یا آپ بچائی بیٹھے حسین پاک شاہ اجار میں تی شاہ بچائی پی بس اینا میں جواب چل دیا ماتم نہ کریں یہ کہ میں آنا میں دعوت دینا پیٹو جاؤ جاؤ پیٹو میں دعوت دینا دو بندی پیٹر شیہ پیٹڑ بریلوی پٹن سارے پٹن مشترکہ پٹن جن کپڑے پالو <سؤال> جن سینے کٹو پر گالمو پٹو کی اپنے آپ رو کپ پٹو کی اپنے آپ فکر تو سڈا نہیں بچتا رو پکا سا نہیں بچا نو سن مینو ایک چیشتی نمک حرام بنتا ہے ہندو تزا سان آزاد کیا آزاد آزادی خلاف نمک حرام بنتا میں جناب تری ٹھیک ہے میں یہاں نمک نو حرام سمجھ کے نمک حرام بنیا کھڑا ہوں میں جناب دسو کسٹر نے آزاد کرایا ہندو میں ہندو گلام سے اب ہے ہندو گلام ہے سکومت سن مغلوں کی وہ گلام سن تو بعد واری آ گئی اگریز نے ہندو بھی گلام بنایا تو سانوں بھی میں جناب ہندو غلام رہی ہوں دسو آزادی کھن تو میں تو بول چن کی آگریزوں تو آزاد ہوئے سرے تو لے تک جڑا کوئی اپنے سینے کے اندر زمیر رکھ دے با زمیر دل رکھ لے مینو ایس دوئی دے امجھا چڈے مسٹر جڑا اس بعد سارے سارے پاکستان والے اگریزوں کو آزاد رہے ہیں تقریب کر رہا تھا سوال ایک ڈاکٹر دہری شریف رکھی کپڑے بندہ بڑا بہ منگی پچھاڑیا جی میں سرکاری ملازم ڈسپینسر ہسپتال قسم خدا اس سونے کے لفظوں لکھنے والی گل اٹھ کے لگا حضرت صاحب میں جواب دینا قوم ساری مجھے خدم ہوگا کہ میری ڈیٹی لگتی ہے الیکشن کے موقع پہ پولنگ اسٹیشن میں پولنگ اسٹیشن آ رہا سوال اسمبلی کیوں ٹوٹنی پھر اسمبلی کے ووٹ کیوں یہ اسمبلی واسطے دیے نلائک نے تو نلائکوں پھر الیکشن اس بندے سوال کرنے کے جی اسمبلی ٹوٹتی ہے اس واسطے نلائک نے سورچے باہر آل کیوں بن گئے کبھی گلان سوچیاں جی سمجھ آئی نکل آئی آگے وہ اہل ہوتے نے پھر سملے توڑی نہ جائے یہ سوال آ کے اٹھایا کہا توا مان تیرا پٹا مانجیا گیا خیر نہیں بیٹھے انہیں آخیا یار میری بہویں تختی پوچھی جاوے جو مرضی میں گل ضرور کرنی آخ افسر آ گیا افسر افسر آ گئے میں تینوں کھن آخیا کہ اصا اگریزوں کو آزاد تینوں پتا نہیں کہ ملک کا پہلے دن جا قان ہے سی نبے سو نبے چلا پہلے دن تو سارا کچھ آخے کے مطابق ٹھنڈے آخے کے مطابق سارا کچھ ہوتا ہے پتر تلا پائی جانے گل پی وہی اصل سارے انگریزوں کے ملام نے سمجھائی آئی نہیں ہوں کوئی نہ آئی ہوں میں پوچھنا امام عالی مقام سرکار جو لڑام مقام سرکار کا جو یہ نظریہ شریعت نبی دے این مطابق حاکم ہوگئے نبی خالی شریعت نہیں دے ہزور دے یعنی شریعت ایک طریقہ تریقت جو نبی کی پاپیتا کرو الا خصوصیات میں تناول آپ کی ساتھی آپ دا بہنا آپ دا سونا سارا کم حاکم اوے کرے امام حسین دا مزہ بے امام حسین تے تو حاکم دا جدا ہونا جائز نہیں تے لانتی قوم شریعت تو جدا ہونا جائز نہیں توجہ نہیں تاں کے دے اندر جو چلتا ہے اے دیویاں, چکلے سکول ہاں جی کھانے کچہری سب لا دیں لو مذہب کام دن جو بےان بنتی پہ اسلام رکاوٹ اصل انگریز نہیں کبھی رو نیچے سامنے آن کے لڑیا ہو اسلام راہ رکاوٹ ہے سکولی تبکا اگریزی طبقہ ہے انہاں دے ہاتھوں کی تعلیم کا وہی کری وہی خانہ چودھری جہاں سر ملک بنے ملک بنے اسلام ہو خراب ہو خندی دل کا نعرا ہوگا سب سے ویڈیو رکاوٹ اور آج تھی قوم کے گھر شیتانی پہنچائیے انہیں پہنچائیے سڈا شکوا انگریز کو نہیں یہ سورا کو میری آخری گل سنو آخری گلو بولو ذرا سہال آخری گل سنو میری اسمبلی جو قانون بناندی ہے بنا دیبلی بنا دی مذہب اسمبلی تیار کر مذہب اسلام نہیں اسمبلی دا تیار کرتا مذہب خدا دا اسلام نہیں ہو سکتا اسمبلی آدمی زنا نہ جائب حقوق نسواں بل قانون تھانے کچہری چل رہا مسلمان جناب جنا قرآن قرآن مذہب رسول کریم دسمبلی اسمبلی حرام حلال کر کے تمہوں پیش کر دے تو دے پیچھے چلتے پہ جی تا کچہ فوج ساری تا سارا نظام تاری ساری تعلیم چل پہ میں پوچھنا آپ مسلمان دن ریس کرائیے میرا کھان دیکھو ریس آخری گلے ہوئی لاہور دن پچھلے سال ہوئی سی بھی ہزار لڑکیاں بھی ہزار لڑکیاں نسیا ایت ہی نسیا پروفیسر دی محنت اخیر اس بچارے محنت کر کر کے سگوروس دس ہزار ہوا لیں دس ہزار یعنی ایت ہزار نس گئی پھر اعلی تعلیم یافتہ ہو نسوا ماں پیو تعلیم یافتہ نساو والے تعلیم یافتہ لڑکیاں نسل پہ ہوئے کوئی پہ نسبی سی ایسی تے کوئی ایک سو بھی کوئی ایک سو چالی پروفیسر چوکی محنت کی وہ تے میٹر کٹی جاتی تھی میں سارا نقشہ پیش کر کسی کتاب والے نہیں لکھنا جو میں کر رہا. اپا یا بیٹھا ہے اندھا یعنی جے سلے جے سلے تو, تو, تو کسر بچا لیا یعنی جس جے جسے کچھ لا کے تی ہزار نفے نا اس لیے تسر رکھ لے اپا یا مانگ مدد نہ اچھا میں آنا بھی اچھا اچھا اچھا اچھا تو کسر پہ انہوں نے کچھ چڑھ بھی دتی گا بھائی آنا بھی الیکشن آنے والا باقی نے بھی سنبھالنا ہے یعنی کیا مطلب اسمبلی ہے جب الیکشن ہو گے اس لے بکھرے دلے نوے تیار ہو گے تو ہوں آسا روکیے نا تاکہ وہ بھی تیار ہو جا ہی آڈے جیسے محنت اپنے پیا آ سان بولن دے توں چوپڑو تسا بولو کچھیاں پا کے تی تی ہزار فرق پہ آ گیا ہوں سان بول پورے آ جا کا نام آپ کچوڑی بیٹھا میری گلتے ترس بولو ماسٹر پروفیسر کچھیاں پا کے جے لیا جی ہوں سانو پھر دے مت پورے پھر آ جا لکھ کہ خدا ساڈے آل ترام کرے اس واسطے کہ تسان جی گلام گلام جدو بھی بولے گا فستا جائے گا چیڑا بچے چارج کیا انگلش کا وہ جدو بولے گا انہیں دنس دساونی ہے مینو بولن دے میں باہر بیٹھا لے کے آزاد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوں ترس نہیں بول سکتے <سؤال> کیونکہ تو سانوں صرف تنخواہ کی لالچ اصل میں محنت کسی کی لالچ نہیں سڈا کلنگر اقبال فرمانا گھوٹ چ تین حسین پاک جڑی نماز سکھا گیا کر بلا وے چھو پہ سکھانا مردے والے سجتے بڑے کیرتنے آپ بےمان والے سچے جہے منہ تو بجے بےمانہ کا کی سجدہ قبول ہوئے اللہ دی بارگاہ خدا دسے این پاس چوڑے کو جڑا نالیاں صاف کرد کہ تیری دھی اصا ہے پنج بار واسطے دھی دے, دے میں نا جے نالیاں صاف کرنے والا چوڑا جی نساو کا نام سن کے جی نا ان کے انہوں آئی تین ہزار دے آ جے کورپے ساری خدمت نہ کرے تو تے میں پوچھنا نسا نساو والی حکومت آلہ تعلیم نساو گلبرگ کے نس والیا ایم اے پاس ہر تسان دسو سجنوں چوڑی جہی نسن کا نام سن کے خرپا وقت وہ شعور والی یا پڑھی لکھی شعر उची उच्च बोलो हम था इम्तिहान है जेड़ी ना सुन के ना सुन के खुरफू जुत्तियां वो शौर आले हो जेड़ी गजरी ना सुन के खुशी न कछी पा के आ जाती है प्यो आंता जो लगा हूं ना कंड खापी मार के परेलवी ना बरेलवी अपनी धी लगा بابی اپنی لیا شیوا اپنی مردائی اپنی وہ کام بھی مشترکہ جس کا خدا کر کے اتنے بریل بھی آتا ہے تکڑی ہونی جب میدان چھٹے گی تو یار رسول اللہ کا نارا مارتی جانی تاکہ پیشہ نہ جمع بھی وہ آدھا نہ صرف یار نارا مارتی جوی تو نستی جوی جدو گیر پاوے آئے تو مڑ قدم چکی ویکھی جی سارے تو اگے نہ رکھے تو میں پوچھنا یہ مشترکہ بھائی مانا تھا मुश्तर बेईमाना तो अंग्रेजी गुलामों को शौर आए कि दसो है। तो फिर इना मेहरबानी कर सवेरे स्कूल बच्चे कलन की बजाय ना उन्होंने फुरफा फड़ा के ते नाली तेज दिया बस साल मुड़े ना नालों झूड़े चले موزور پیاد پہ سنا ہونا ہے وہ موضوع اصل کرو اللہ تعالیٰ غلام کا اصلا نو یہودیت بچا تے حسینیت دی